وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وختم على قلبه على سمعه وظله الله على علم وختم على صمعه وقلبه وجعل على بصره غشابه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وعن أبي باقذن الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المجلس والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرآ فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر, فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهما فآبى إلى الله فآباه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه متفق عليه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري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 تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بارہ ہم سب گنہگار بندوں کے دلوں میں تقوی جیسی عظیم صفت پیدا فرما دے آمین یا رب العالمین اسلامی بھائیو عزیزوں اور دوستو کسی نے کہا تھا کہ جانتا ہوں و زہد جانتا ہوں ثواب تعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہے کہ تقوی کا کیا ادر ہے اطاعت کا کیا ثواب ہے اللہ کی بندگی پر اللہ تبارک مطالعہ کہ ہاں کیا ملنے والا ہے کیا نعمتیں ملنے والی ہیں یہ معلوم ہے پتا ہے لیکن معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ پر طبیعت ادھر نہیں آتی پر طبیعت ادھر نہیں آتی یعنی معلوم ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے ایمان کی اصلاح کرنے سے کیا ثواب ملتا ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت پر کیا ثواب ملتا ہے نیک کام کرنے پر کیا ثواب ملتا ہے ہاں اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف دھیان لگانے اور آخرت کی تیاری کا کیا فائدہ ہے کیا ثواب ہے یہ معلوم ہے لیکن معاملہ کیا ہے پر طبیعت ادھر نہیں آتی لیکن طبیعت اپنی اس طرف نہیں آتی طبیعت دوسری طرف جاتی ہے طبیعت کا میلان دوسری طرف ہے ہماری طبیعت کچھ اور کہتی ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو خلل یہی پر ہے خلل یہی پر ہے کہ جو آج ہماری اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے آج ہماری اصلاح جو نہیں ہو پا رہی ہے اور ہماری سدھار نہیں ہو پا رہی ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ چلتا ہے اشاروں پہ کسی زہرہ جبی کے چلتا ہے اشاروں پہ کسی زہرہ جبی کے دل میرا میرے زیر اثر کیوں نہیں ہوتا یہ دل تو کسی اور کے اشارے پہ چل رہا ہے کسی اور کے ارادے پہ چل رہا ہے یہ دل تو کسی اور کو مان چکا ہے کسی اور کی طبیعت کسی اور کو اپنا چکا ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اس لیے یہ سارے معاملات ہیں قرآن نے اس کو بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے قرآن کریم کی اگر آیات کا آپ جائزہ لیں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جو غلطیاں ہیں ہمارے اندر جو خامیاں ہیں اور ہمارے نیکی کی طرف نہ آنے کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے ہاں? کہ ہم اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک دو جگہ پر نہیں شروع سے لے کر کے آخر تک بے شمار مقامات پر خواہشات نفس کی پیروی سے منع فرمایا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دو شریعت کو اپنے تابع نہ بناؤ آج معاملہ یہ ہے کہ لوگ شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق نہیں کرتے اور یہ بہت بڑا خطرناک جرم ہے جس جرم کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئیں جس جرم کی وجہ سے امتیں برباد ہوئی اور آزاد کا شکار ہو گئی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کیا اور اسی جرم کو اللہ تبارک و تعالی نے پرانے کریم میں بار بار دوہرا ہے کہ ایسا جرم نہ کرو یہاں تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بھی حکم دیا کہ آپ ان کے خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پالو کی, کی ان کی اتباع کر لیا ان کی پیروی کر لی میں آ جانے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا مالک من اللہ من ولیم ولا نصير کوئی مددگار آپ کا نہیں ہوگا اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا و الا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین اگر اپ نے ان کی خواہشات نفس کی پیروی کر لی علم اجانے کے بعد تو پھر آپ ظالموں میں سے ہوں گے. ان بعد ما جاءك من العلم انك لذل من الظالمین سورہ بقرہ کی آیت ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وانحکم بينهم بما انزل اللہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم نازل فرمایا ہے جو کتاب قرآن اور حدیث اور شریعت اتاری ہے اس کے مطابق اپ فیصلہ کریں ولا تتبع اهواءهم ان کی خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا تبیو احوا اقوب من قبل و بلو کسی عن بلو السبيل ولا تبی احوا اکو من کدو من قبل و بلو کسی رلو انسوا اس کہ ایسے لوگوں کی خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں طبیعت کی ان کی طبیعت کی پیروی نہ کریں ان کی چاہت کی پیروی نہ کریں جو گمراہ ہو چکے اور گمراہی نہیں ہوئے وبلو کثیرا بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا و بلو ان سوا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اگر ہم اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں گے تو سیدھے راستے سے تو بھٹک ہی جائیں گے دونوں اعتبار سے ایک اعتبار تو یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں پیروی کریں شریعت پر عمل نہ کرنے میں یعنی معلوم ہے کہ صحیح یہ ہے معلوم ہے کہ یہ حلام ہے حرام ہے معلوم ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے معلوم ہے کہ یہ فہشکاری ودکاری ہے لیکن انسان اپنی طبیعت سے مغلوب ہو جاتا ہے دل سے ہار جاتا ہے اور گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے معلوم ہے کہ گناہ ہے یہ خصف. اللہ سے ناراض ہوتا ہے لیکن اپنے نفس کی پیروی کر ڈالتا ہے میرے بھائیو یہ بھی گناہ کا کام ہے اور یہ بھی خطرناک جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی خواہشات نفس کی پیروی بتایا ہے لیکن اس سے خطرناک جرم یہ ہے کہ انسان حق کو باطل کرنے میں حق کو باطل کرنے میں حق کا انکار کرنے میں حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنے میں حق بات کو رد کرنے میں اپنی بات کو اونچے کرنے میں اپنے بڑے کی بات کو آگے کرنے میں قرآن کی حدیث کی تعویل کرے انکار کرے رد کرے اور اورانے بنائے یہ اس سے زیادہ خطرناک جرم ہے بات سمجھ میں آئی بار اس طرح سے کہ اگر آدمی نے گناخ کا کام کر لیا اپنی طبیعت سے ہار گیا اپنے نف سے مات کھا گیا اور ایسا کر لیا تو میرے بھائی عزیزوں اور دوستوں وہ اس کا جرم ہے اس کی, اس کی تک محدود ہے کافی حد تک ذات تک محدود ہے لیکن اگر اس نے حق کو باتل کرنے باطل کرنے کے کوشش میں حق کو اس نے باتل کر دیا اور رد کر دیا انکار کر دیا تعویل کر دیا اس لیے کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے اور یہ ہمارے مطلب کے خلاف ہے یہ ہمارے امام کی بات کے خلاف ہے یہ ہمارے بڑے کی بات کے خلاف ہے تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو خود بھی انسان گمراہ ہوگا اور کتنے لوگوں کو لے کر کے ڈوب جائے گا کتنے لوگوں کو گمراہ کر دے گا اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی ایسی قوم کی اتباع آپ نہ کرے ان کے خواہشات نفس ان کی چاہت کی پیروی اتباع نہ کرے جو گمراہ ہو گئے گمراہ ہی نہیں ہوئے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے تو میرے بھائی یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ایک جگہ سورخ فرقان میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور من اتخذ تخا ہوا اور کیا دیکھا آپ نے من اتخذ اللہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا میرے بھائی معبود کس کو کہتے ہیں معبود اس ذات کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے اور اگر محبود حقیقی کی بات کو چھوڑ کر کے اس کی بات کو رد کر کے انسان نے اپنی طبیعت کو اپنی طبیعت کو کی بات مان لی اپنی طبیعت کے مطابق عمل کیا اپنے مزاج کے مطابق عمل کیا تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو یہی اپنے نفس کو معروف بنانا ہو گیا ورنہ کوئی شخص اپنے نفس کو اپنی خواہشات نفس کو پوجتا نہیں ہے لیکن اپنے نفس کی بات مان لینا اپنے نفس کی پیروی کرنا نفس اور طبیعت اور دل جس طرف کہتے، کہتا ہے اس طرف چل پڑے شریت کی باتوں کو چھوڑ دیا اذان ہو رہی ہے فلاح کی ندا لگائی جا رہی ہے فلاح کے کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے ایک وقت نہیں بلکہ پانچ پانچ وقت اور اگر اکامت کو لے لیا جائے تو ایک بار نہیں دو دو بار پانچ ٹائپ پکارا جاتا ہے فلاح حیال, حیال الفلاح لیکن پر ادھر نہیں آتی پر طبیعت ادھر نہیں آتی طبیعت ہماری کیا کہتی ہے طبیعت ہماری مال کمانے کی کہتی ہے طبیعت ہماری کیا کہتی ہے, آرام کرنے کی کہتی ہے. طبیعت ہماری کیا کہتی ہے واٹس ایپ پہ کچھ میسج پڑھنے کی کہتی ہے طبیعت ہماری کیا کہتی ہے کچھ सुनने سننے کی کہتی ہے طبیعت ہماری کیا کہتی ہے کمپنی گانے کی کہتی ہے طبیعت ہماری کیا کہتی ہے گپ شپ کرنے کی کہتی ہے ہم اللہ کی بات کو نہ مان کر کے منازی کی ना پر نہ अपनी طبیعت کی جب بات مان لیتے ہیں میرے بھائیو بازیز اور ساتھیو تو یہی نفس کی عبادت کرنا ہو گیا اگر اللہ کی بات مان لے اللہ کے دربار میں آئے نماز پڑھے نفس سے کیا ہوگا نفس کنٹرول میں ہوگا لیکن نفس کی بات مان لی اور جمعہ جمعہ چلے آئے اور جمع جمع کر کے نماز پڑھ لی میرے بھائی ازیزوں اور ساتھیوں تو یہی اپنے نفس کو رب بنانا ہو گیا اپنے نفس کو معبود بنایا ہو گیا اپ انتقالے ہی وکیلا کیا آپ ایسے شخص کے مددگار ہوں گے نہیں میرے بھائی وزیز اور ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے شخص کے مددگار نہیں ہو سکتے اسی طرح سے دوسری آس میں اللہ تعالی فرماتا ہے من اتخذ ہوا کیا دیکھا آپ نے ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور کیا کیا خواہشات نفس اور طبیعت کو معبود بنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گمراہ کر دیا اللَّهُ عَلَى <عِلْم> اللہ تبارک و تعالی نے علم کے باوجود, جاننے کے باوجود باوجود جاننے اس کو اللہ تعالی نے گمراہ کر دیا کیوں اس لیے کہ اس لیے کہ اس نے علم کے باوجود جانکاری کے باوجود بھی علم کی پیروی نہیں کی اللہ تبارک وطالعہ کے بھائی کی پیروی نہیں کی جبکہ وہی کیا ہے زندگی ہے حیات ہے کتاب المہ اسی طرح سے اسی طرح سے بے شمار اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف اپنی طرف سے روح اتاری زندگی اتاری میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں تو جو شخص ہے علم کی پیروی نہیں کرتا علم کی اجتبا نہیں کرتا اللہ کی شریعت کی پابندی نہیں کرتا اس کو فالو نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے اس کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید ایسا کرنے والوں کو ہاں، اور زیادہ گمراہی میں لٹ کر دیا ہے سنیے ذرا سا وہ عبد اللہ علم ختم اعلیٰ خلبی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کان پر کیا لگا دیا مہر لگا دیا اور دل پر دل پر بھی مہر لگا دیا وہ جال اعلی بفر ہی پردہ پر ڈال تینوں راستے بند اب ایسے شخص کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے آج جو اصلاح نہیں ہو رہی میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں یہ جو ہماری ہمارے اندر اصلاح نہیں ہو رہی ہے ہمارے اندر سدھار پیدا نہیں ہو رہی ہے ہم اتنا سب سننے کے باوجود بھی جو ہم سدھر نہیں رہے وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات نفس کو اپنی طبیعت کو اپنی چاہت کو اپنے دل کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے اور جو ایسا کر لیتا ہے ہاں, وہ اللہ کو معبود کیا سمجھے گا اس کے نزدیک تو ہاں, اس کے نزدیک تو اس کی اپنی طبیعت ہی سب کچھ ہے طبیعت کے مطابق وہ عمل کرتا ہے ہاں طبیعت چاہیے تو آ کر کے ہاں, دو سجدے اللہ تعالی کو مار لیا جمعہ کو چلے آئے طبیعت چاہیے تو آ گئے اور اللہ پر احسان کر دیا دو رکعت جمعہ کی پڑھ کر کے بہت بڑا کام کر دیا مسلمانوں کے فہرست میں اپنا نام لکھا لیا اور پھر آزاد ہے کون پوچھنے والا ہے سب کچھ مل رہا ہے یہ ذہن و دماغ یہ ہاتھ پاؤں یہ سیاحت و تندرستی سب کچھ سلامت ہے اب کس چیز کی ضرورت ہے دولت کی بھرمار ہے اور مال آ رہا ہے طبیعت کے مطابق جیسے طبیعت چاہ رہی ہے جیسا من چاہ رہا ہے میرے بھائیو آزیزوں اور ساتھیوں اسلح کیسے ہوگی اصلاح کیسے ہوگی میرے بھائیو آزیز اور ساتھیوں جب ہم اپنے نفس کی نافرمانی کریں گے اور نفس کی بات کو رد کریں گے اور نفس کے نفس کے کی خواہشات کو شریعت کے تابع کریں گے شریعت کے مطابق ڈھالیں گے تب جا کر کے میرے بھائیو آزیزوں اور ساتھیوں ہماری اصلاح ہو سکتی ہے ہمارے اندر اصلاح کا کام ہو سکتا ہے اور عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو مقام اور عزت مل سکتی ہے لیکن اگر ہماری اصلاح نہیں ہوئی اور ہم خواہشات نفس کی پیروی کرتے رہے اور اللہ اس کے رسول کی ندا پر لبیک ہم نے نہیں کہا تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو معاملہ واضح ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سناتا ہوں آپ لوگوں کو بھائی زور دوستوں کتنی ابھی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول زندگی کی طرف بلائے چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندہ کر دیتی ہے جو تمہیں زندگی دینے والی ہے تمہارے دلوں کو زندہ کر دینے والی ہے تمہارے دلوں کے اندر لور دینے والی ہے تو کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبے کہ مسلمانوں کا قول تو یہ ہوتا ہے ایمان والوں کا کہنا تو یہ ہوتا ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں سمیڑنا و افانا کہ ہم نے سن لیا اور ہم احتیاط کرنے کے لیے آ گئے تیار ہو گئے لیکن یاد رہے میرے بھائی ازیز اور ساتھیوں جسے ندائے الہی پر لبیک کہنے کی عادت رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ کرنے کی عادت رہی ہے تو جان لیجیے وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِلَّمْ لَكَ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے آپ کی پکار پر لبیک نہیں کہتے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں ومن من, من, من اللَّهِ اور اس شخص سے زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لے اور اپنی خواہشات نسلے کی پیروی کرے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں آیات بھی گزر چکی ایک آیت اور پیش کر دوں الا اکلدین تب اللہ, اللہ کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی نے محر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی ہے میرے بھائیو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آج ہم اپنے نرس کو اپنے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے فرض پر عمل کرنے کے لیے پوری زندگی آبادہ نہیں کر پاتے اور اور اپنی ایسے ہی شکل لے کر کے اللہ تعالی کے ہاتھ چلے جاتے ایک ایک فرض پر جس کو آج ہم سنت کہتے ہیں ایک فرض پر تو میرے بھائی اور ساتھی جو بڑے بڑے کام ہے جو بڑے بڑے کام ہے چاہ توحید کا معاملہ ہے چاہ اتفاعی سنت کی بات ہے اور جہاں مسلمانوں کو عزت اور شوقتہ میں عطا کرنے کی بات ہے وہاں اس میدان میں تو ہم بہت پیچھے رہیں گے ایک ایک چھوٹا سا عمل ہم نہیں کر پا رہے ہیں جو چھوٹا نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ہے ایک اپنے آپ کو ایک اپنی طبیعت پر راضی نہیں اپنی طبیعت کو راضی نہیں کر پا رہے ہیں. زندگی بھر میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو جو عادت پڑ گئی ہے हा? جوانی کی عمر میں اگر ہم نے داڑھی پر ایک بار ترا پھیر دیا بُھاپے خبر میں پہنچنے تک وہ چہرہ سنت والا نہیں ہوتا ہے اس چہرے پر یہ فرض داری نہیں اگتی ہے میرے بھائیوں ایک امل نہیں کر پاتے ہیں ایک معاملے میں اپنے آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں تو آگے اور کس معاملے میں کر پائیں گے معاملہ دوسرے کا ہو تو چلو ٹھیک ہے دوسرے کو منوانا ہو تو بیٹا نہیں مانتا ہے کیا کرے بیٹے پر آپ جب نہیں کر سکتے اگر بڑا ہو گیا ہے آپ کی بات نہیں مانتا ہے لیکن کم از کم اپنے آپ پر تو آپ کو کنٹرول ہے آپ کو نہیں عمل کرتے ہم تو نہیں عمل کرتے ہمیں اپنے آپ پر تو کنٹرول ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی تیربی کریں قوموں کو قوموں کو میرے بھائی عزیز اور ساتھیو ایسے عروج نہیں ملا ہے ہاں ایسے ترقی نہیں ملی ہے ایسے عزت نہیں ملی ہے ایسے شوقت نہیں ملی ہے میرے بھائیو آزیزوں اور ساتھیوں انہوں نے عمل کیا ہے اپنی خواہشات نفس کو کچل ڈالا ہے اپنی خواہشات نفس کو کچل ڈالا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے جس کو خود مصنوعہ کے بعد آپ پیش کیا ہے اس کا ترجمہ ذرا سن لیجیے ابو عاقب رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک مجلس میں حاضر تھے کہ تین تین لوگ آئے تین میں سے دو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور ایک آدمی چلا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے ان میں سے ایک نے ایک جگہ خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گئے اور دوسرے آدمی نے کیا کیا کہ پیچھے ہی وہ بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے خدے سے اور اپنے بیان سے تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ طلب کی تو اللہ تعالی نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا جو قریب آ کر کے ہر خالی جگہ میں بیٹھ گیا تھا اور دوسرے نے اللہ سے حیا کی یعنی دینی اور علمی مجلس میں قریب آ کر کے فائدہ اٹھانے سے شرم میں اور حیا مانے رہی تو اللہ تعالی نے بھی اس سے حیا کر لیا اور تیسرا آدمی وہ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ تیسرے آدمی نے اللہ سے اعراض کیا منہ بوڑا اللہ تعالی نے بھی اس سے منہ مو موڑ لیا میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں ہم اپنی طبیعت کو اپنے من کو اپنے نفس کو شریعت کے پابند کریں حلال حرام اور ان طرح کی چیزوں میں ممنوعات کے سلسلے میں اور اسی طرح سے ان معاملات میں اور عبادات میں اور شریعت کے معاملے میں جن معاملات میں ہم اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے دوسرے کی پیروی کر رہے ہیں بہت سارے مسائل میں میرے بھائی میں کھل کر کے کبھی بیان کروں گا کہ بہت سارے مسائل میں ہمارے ہم باپ دادا کے زمانے سے کچھ کوئی عمل کرتے چلے آ رہے ہیں پھر ہم سنتے ہیں مولانا بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے نفس سے پوچھتے ہیں مولانا تو ایسا بیان کر رہے ہیں ہمارے ہاں تو مولانا اس طرح بیان کرتے ہیں اور زمانے سے ہم ایسا کرتے چلے آئے ہیں ہم نے کبھی تو اس کے برخرات برخلاف نہیں سنا ہے آج مولانا سے سن رہے ہیں میرے بھائیوں یاد رہے جہاں ہمارا یہ ماہ ملا آیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا اور اسی طرح سے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی اور جو صحیح بات ہے اس کو نہیں اپنایا تو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں یہی اپنے نفس کو معبود بنانا ہو گیا اللہ تبارک کو تارا سے دعا ہے کیا اے بارا ہمیں اپنے نفس کی خواہشات اطتبا نہ کرنے کے توفیق سطح فرما اے اللہ ہمیں اپنے نفس کو شریعت کا پابند بنانے کے توفیق سطح فرما اے اللہ ہمارے نفسوں کو شریعت کے مطابق کر دے اور ہمارے کنٹرول میں بلکہ اے اللہ تو اپنے کنٹرول میں ہمارے دلوں کو اور ہمارے نفسوں کو رکھ اور اس کو شریعت کے مطابق ڈھال دے آمین یارین صلی اللہ علیہ محمد علی السلام علیکم بارک اللہ لنا و قرآن ان إِنَّهُ هُوَ رحیم اللہ